پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقُمَحُونَ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں من بين من خلفهم فهم لا اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک لی دیا لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے انم تنذر من اتبع الذكر وخشى بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کریں اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے لہذا آپ اسے مغفرت اور با عزت اجر کی بشارت دے دیجئے اننا نحنو نحی الموت و نكتب ما قدموا و اثارهم و كل شيء احصيناه في امام مبين بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے انہیں ہم لکھ رہے ہیں اور ان کے آثار مطلب نشانات قدم کو بھی اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جیسے ابو جہل اتبا شیبہ وغیرہ بات ثابت ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا سورہ سجدہ آیت نمبر تیرہ شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا سورہ ساتھ آیت نمبر چوراسی یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دی لیا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دے لیا یا قرار دے لیا کیونکہ اللہ نے تو ان کو اختیار اور حریت ارادہ سے نوازا تھا لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور یوں جہنم کا ایندھن بن گئے یہ نہیں کہ اللہ نے جبراً ان کو ایمان سے محروم رکھا کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ پاتے پھر جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ سر جھکا سکتے ہیں بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں یہ ان کے عدمِ قبول حق کی اور عدم اتفاق کی تمصیل ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کا بیان ہو بحوال عیسر و تفاثیر پھر یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ لذائز دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے اور یہی چیز ان کے ایمان کے درمیان مانے اور حجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الوقوع کر دیا گیا یہ گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے پھر یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا یعنی رسول سے عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت دیں ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی یا انہیں اندھا کر دیا ہے جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے یا ان کے حال کی دوسری تمثیل ہے پھر یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں ان کے لیے انداز یا انظار اللہ کے عذاب سے ڈرانا بے فائدہ رہتا ہے پھر یعنی اندار سے صرف اس کو فائدہ پہنچتا ہے جو الآخری پھر یعنی قیامت والے دن یہاں احیاء موتا یہ احیاء الموتہ کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے جو کفر و زلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں پس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں پھر میں قدموں سے وہ اعمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے اور ایسا رحم سے وہ اعمال جن کے عملی نمونے اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتداء میں لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں جس طرح حدیث میں ہے جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے نگاہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سترہ اسی طرح یہ حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے پہلی چیز علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں دوسری چیز نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے تیسری چیز یا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو اکتیس آسارحم کا دوسرا مطلب نشانات قدم ہے یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے یہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں جیسے عہد رسالت میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دیا رکم یا دیا رکم تخت تبو دو مرتبہ فرمایا مطلب تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن وہیں رہو جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں بھاوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 665 سو پینسٹھ امام ابن کثیر فرماتے ہیں دونوں مفہوم اپنی جگہ صحیح ہیں ان کے درمیان منافعات نہیں ہے بلکہ اس دوسرے مفہوم میں سخت تنبیہ ہے اس لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک لکھے جاتے ہیں تو انسان جو اچھا یا برا نمونہ چھوڑ جائے جس کے لوگ بعد میں پیروی کریں تو بطریق اولا لکھا جائے گا پھر اس سے مراد لہے محفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں والدورن لہوم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل مثلا اصحاب القريه اذ جاء اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں قَالُوا مَا آنتُم إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا آنزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ آنتُم إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو اور رحمان نے تم پر کوئی چیز بھی تو نازل نہیں کی تم تو نرہ جھوٹ بولتے ہو ربنا يعلم لمرسلون انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے قال ان تعطب نہاب کوم قالو ان تطب ن ب کوم لم ت تہو ولا ہم سن نکم ماعذاب علی وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں ہیں خیال کرتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے۔ اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا پہنچے گی معكم بل قوم انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہو من يسعى قال يا قوم المرسلين اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو اتبیعل اجرو محتون تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلاح نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف تاکہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں بلکہ رسالت و نبوت کا یہ سلسلہ قدیم سے چلا آ رہا ہے انہوں نے بھی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی قوم کو توحید کا درس دیا قیامت سے ڈرایا اور اہل ایمان کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دی یا اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے بلکہ بعض جگہ ایک ہی وقت میں کئی کئی رسول آئے جیسے امتاکیا میں تین رسول آئے لیکن ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ لیکن ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی بلکہ انہیں ایزا پہنچائی جس پر انہوں نے صبر کیا اس لیے آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کر رہی ہے تو یہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے جسے ہر رسول کے ساتھ دہرایا گیا ہے اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ تین رسول کون تھے مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں لیکن یہ نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجے تھے بستی کا نام امپاکیہ تھا پھر یعنی ان کا بھی خیال تھا کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے نہیں کسی اور مخلوق سے ہونے چاہیے انسانوں میں سے ہی کسی ایک انسان کا نبی بن جانا کوئی بات نہیں نہ اس وجہ سے اسے دوسروں پر کوئی فضیلت یا امتیاز حاصل ہو سکتا ہے پھر یعنی وہ تو تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ پھر یہ شخص مسلمان تھا جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی نہیں اپنا رہی ہے تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت اور ان کی اتباع کی ترغیب دی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذلت کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ اللَّهِ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفات میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں گے مبین یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں لہذا تم میری بات سنویل تھے قومی کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا اس نے کہا کاش میری قوم جان لے بما غفر لی ربی من المکرمین یہ بات کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے وما انزلنا على قومه من بعدی من جود من السماء وما کنا منزلین اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے اِن اِن كانت اِلَّا فَإذا وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی پھر یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے ہائے افسوس بندوں پر ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں بے شک وہ ان کے پاس نہیں لوٹیں گے بے شک وہ انہیں کے پاس نہیں لوٹیں گی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اپنے مسلک کے توحید کی وضاحت کی جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی حبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے جس کے جواب میں اس نے یہ کہا مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتلایا ہے واللہ اعلم پھر یہ ان مابودہ باطلہ کی بے بسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے نہ چھوڑا سکیں کا مطلب ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے پھر یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کر دوں تو میں بھی کھلی گمراہی میں جا گروں گا یا زلال یہاں خسران کے معنی میں ہے یعنی یہ تو نہایت واضح خسارے کا سودا ہے پھر اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استقامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کر لو لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی رب پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا پھر یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا تاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کو اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو جائے اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی لوگوں کی خیر خواہی ہی کرے بدخواہی نہ کرے ان کی صحیح رہنمائی کرے گمراہ نہ کرے بے شک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک چاہے کریں حتیٰ کہ اسے مار ڈالیں پھر یعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا یہ اس قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے پھر یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ بجھی آگ کی طرح ہو گئے گویا زندگی شعلے فروزاں ہے اور موت اس کا بجھ کر راکھ کا ڈھیر ہو جانا پھر حسرت و ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر قیامت والے دن عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ کی ہوتی یہ حسرت بیمانہ غیر و ہلاکت ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ استحضا ہی کیا پھر اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیر ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں مخبرون اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیا جائیں گے اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کا دانہ نکالا پھر وہ اسی سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے يَشْكُرُونَ تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں کے اپنے بھی اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں پھر دن ختم ہونے پر یک کا یک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دوا رہتا ہے یہ نہایت غالب خوب جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں ان نافیہ ہے اور لمحہ اللہ کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود اس کی قدرت تامہ اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر نشانی پھر یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے بلکہ ان کے کام وہ دہن کی لذت کے لیے انواع اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں یہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ کثیر المنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی نیز ان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے پھر غلے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا محس پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی پھر یعنی بعض جگہ چشمے بھی جاری کرتے ہیں جس کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل لوگ کھائیں پھر امام ابن جریر کے نزدیک یہاں ماں نافیہ ہے یعنی غلوں اور پھلوں کی یہ پیداوار اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے اس میں ان کی سائی و محنت قد و اور تصرف کا دخل نہیں ہے پھر بھی یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کیوں نہیں کرتے اور بعض کے نزدیک ماں موصولہ ہے جو الذیع کے معنی میں ہے یعنی تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور وہ جو اور وہ جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہاتھوں کا عمل ہے زمین کو ہموار کر کے بیج بونا اسی طرح پھلوں کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں مثلا انہیں نچوڑ کر ان کا رس پینا مختلف فروٹوں کو ملا کر چاٹ بنانا وغیرہ پھر یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں علاوہ ازیں آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں بھی جو چیزیں تم سے غائب ہیں جن کا علم تم نہیں رکھتے ان میں بھی زوجیت مطلب نر اور مادہ کا یہ نظام ہم نے رکھا ہے پس تمام مخلوق جوڑا جوڑا ہے نباتات میں بھی نر اور مادے کا یہی انتظام ہے حتیٰ کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے لیے بمنزل زوج ہے اور یہ حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کو کوتاہیوں سے پاک ہے وہ ویتر مطلب فرد ہے زوج نہیں پھر یعنی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے جس سے فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے نسلخو کے معنی ہوتے ہیں جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے اولما کے معنی ہے اندھیرے میں داخل ہونا جیسے افبہ اور امسا اور اوہرا کے معنی ہیں صبح شام اور ظہر کے وقت میں داخل ہونا پھر یعنی اپنے اس مدار فلک میں چلتا رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اسی سے اپنی سیر کا آغاز کرتا ہے اور وہی پر ختم کرتا ہے علاوہ اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے دوسرے معنی ہیں اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک اور اس کا یہ مقام کرارے ارش کے نیچے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جو سور حج کی آیت نمبر اٹھارہ کے حاشے میں گزر چکی ہے کہ سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد ارش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے تلو ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4802 دونوں مفہوم کے اعتبار سے لی مستقرین لہ میں لام علت کے لیے ہے اجلی مستقرین لہ بعض کہتے ہیں کہ لام الہ کے معنی میں ہے پھر مستقر یوم قیامت ہوگا یعنی سورج کا یہ چلنا قیامت کے دن تک ہے قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہے وہ صلی اللہ علیہ نبین محمد علیہ و صحبی اجمعین